ینس کو منگاہ فلاح غالبہ کم مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ یخز <الْكُم> اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستخش ہو جائے تو منظر ندی یس ممبار تو کون <tell> ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وہ اللہ فلیہ بس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وما وہ مات نبین اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ بال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا اور غل ہے دل میں کی ہونا تو ایک خیال تو یہ ہے اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ بال غنیمت میں آپ نے کوئی خیالت کی ہے محدود سمبا معذ اللہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے کوئی چیز چھپائے وہ یاد دماغ اللہ یوم القیامہ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن سمت وفا کلو نفس کا سبت کو پھر ہر ضی نفس کو دے دیا جائے گا تو وفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا وفا یوفی وفی یو توفا تم متوفا کلب سے پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو ماں کا سبق جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوز اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک رائے البتہ مولانا اسلائی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں گل ببانی دل ہے یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے عبداللہ اللہ ابنوبئی کی طرف سے کہ یہ بڑے امبیشس آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں مروا رہے ہیں تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے وہ اللہ عالم اب تبا رضوان اللہ کمم باب فقط مل اللہ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی نرگاہ کی پیروی کی اس کے معنی میں ہو جائے گا جو اللہ کے غزم اور غصے کو کما کر لایا وہ ماواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسل مسیح اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی ہوم درجات اللہ. ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں سب بدکار برابر نہیں سب نیکوکار برابر نہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے آٹ بھی پھر بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں آیا تھا、ربنا الكتاب پھر آ تھا اٹھارہ رکو کے کمار چلنا سکم رسول اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا لقد من اللہ علمین اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر کسبا سفیم رسول امین کو جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے جتنی والی آیات ہی جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات کی پاک کرتا ہے ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی دعوت آیات تسکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت محمول کتابہ اور تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی وہ ان قانو من قانون اور یقیناً اس سے پہلے رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے اوللم اسامت کو مصیبت مثلے ہا بول تم انا حاضر تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جب تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو کل تم انہ تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا یہ کیوں ہو گیا اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی کل ہوا میری انخوشے تم ابھی کہہ دی تھی کہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تم نے غلطی کی تم نے حکم کی خلاف ورزی کی حتائی اذا فشلتم و فی الامر. تم ب تنازع تم فل ام وہ آس ہے تمہیں ان اللہ آشین قدیر اللہ کو ہر چیز پر قادر رہے گویا کہ اسی مضمون کو دہرا کر لایا گیا کہ اللہ کا کم اللہ ہو اللہ وادہ اپنا پورا کر چکا تھا ببا صاحب یامر پکڑ جمع البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا تمہیں کوئی سزا نہ دیتا معاف کر دیتا بغیر سزا دیے لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو بل تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی پھر تو ایک امبو ہے ہجوم مومنین ہوگا جماعت لشکر فوج ہزم اللہ درکار تو وہ ہے وہاں سابق ابل تقل جمال اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے تھے آپس میں اللہ وہ اللہ کے عزم سے آئی ہے بغیر اللہ کے عزم کی تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی بولے یال مومنین اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن حقیقی مومن سابر مومن جو مستقیم مومن ہے بھلے یا لم الدینا اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق اور یہاں سے ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق کھل گیا کہ نہیں تین سو کو لے کر اب عبد اللہ دیوبئی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے وہ چکڑی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہے کان لگا کے سنیں گے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ اب جو بھائی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہا ہے وہ بے وقوف ہو اس وقت لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تین آدمی نکل جائیں ایک میں سے تو بکیا جو باقی ہے ان کے بھی کچھ نہ کچھ دنوں میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے کہ بنو ہار صاحب بنو سلمہ کے اندر کمزوری آرزی طور پر پیدا ہو گئی تھی تو سمجھانے والوں نے جب کہا وکیلا امت فاحو آؤ بھائی کہاؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کے راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بازیاں بنا کر نہیں لے جائیں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو کالو لالم و کتا اللہ تبا نا کھم اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑک یہ سب ایک ہے کہ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لالعالم و کتال اللہ تبا یوم اکرب ایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے یا کون افواہ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے بلّہ عالما تمون اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ لو کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر مسلمان شادق المان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اکاؤ نہ ماپ کو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ ہوتے اور ساتھ ہمارے چلے آتے تین سو ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے کل فل رہ تو اے نبی سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ کیا موت سے بچے رہو گے کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی ولا ابوا اب وہ پھر آیت آ گئی انیسویں رقو کی ولا تک یوگ الوفی سبھی للہ امواتا بلاحیا تشرول سورہ بقرہ اس کے انیسویں رقو کی آیت ہے اور یہاں ولا تح سب لذین کو تلوفی سبھی للہ امواتا ہر سمجھنا ان لوگوں کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے بلاہؤ بول وہ تو زندہ ہے ان درب میں اپنے رب کے پاس انہیں رسک مل رہا ہے پا رہے ہیں فرے بِمَا نہ بیما آتا ہوں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں شادیا بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ استف شرور اب بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے ابھی شہادت کی خدمت انہیں نہیں ملی وہ بھی اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی کام ہو جو کے پیسے ہیں اللہ خوفن علیہ و لہم یعظنون کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوگے جس طب شرورہ بے نعمتی من اللہ و فضل اور وہ تو خوشیہ منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر وَأَنَّ اللَّهَ لَعْيُضِي وَعْجِلَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے عدل کو ضائع نہیں کرتا الذین استجابون اللہ والر اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تعریف کی ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے جو بھی شہداد تھے دفنایا پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہیں دوبارہ نہ آ جائے سیکنڈ تھاٹ لا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کے جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور آٹھ میل تک ہم راؤٹ اسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال پلواتے آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا نش لے کر آ رہا ہوں فوراً تو آ کر انہوں نے کہا بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے ہم تو قبر کس کے آ گئے اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیات جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ ہم اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں ابھی یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ عہد میں ہم آگئے گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال وہ بدر سوڑا کہلاتا ہے تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے اور اس مرتبہ پھر وہی وہ کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوف ہو وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کرمات کہے جو آ رہے ہیں تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منتقل ہو سکتی ہے اللہ دین استجاب اللہ رسول امبالم آسابہ کر جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کے انہیں چرکے لگ چکے تھے ان کے جسم زخمی تھے لدین آسنگ مت اجر العظیم یقیناً ایسے محسرین اور متقیم کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ جین کال الحم اللہ جما الرقم جنہیں آکر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے پخشو ان سے ڈروی ایمانا اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وقالو کال و حسم اللہ اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے فن قلبوں میں نرمتی ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکیا کی طرف رخ کر لیا اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر سغرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا جب اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کلنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا مقابلے میں نہیں آیا فن قلبوں میں نرمتی تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے نام سے نعمت سے وہ فضل اور اس کے فضل سے لم جم سے سن کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی کوئی تکلیف نہیں پہنچی آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی وہ تباؤ رضوان اللہ انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی واللہ لاہ فضل عظیم اور یقید اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے ان کو و یوگ میں اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے وہ چاہتا ہے تو اس کے جو ساتھی کفار ہے حزبو شیطان ہے وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخلیف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی بس اندازی کا اثر نہیں ہوتا ظاہان و یوخوف و وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں جو اس کی باتیں سنتے ہیں انہیں پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ وا اندازیوں کا فلا خاف کہ تم ان سے من ڈرو وخافو نہیں مجھ سے ڈرو ان کن اگر تم سچے اگر تم مومن صادق ہو ولا یا حضون کا لذیذ کفر اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے بھاگ دور کر رہے ہیں وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چھائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اب جو یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت ادھر ادھر جو پھل رہے ہیں تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے اس کی سوا کچھ نہیں بلا یازون کا نبی نہ یو کفر جو لوگ یہ ترت پھر دکھ دکھا رہے ہیں کہر کے لیے اے دبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو اند لئی اللہ شیا ہرج اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہود اللہ اللہ یاخرا یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو و لحم عذاب العظیم اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے اندی نشتر قفرمل ایمان لیا یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا یہ سمنزین کبھر ان لہم خیر الکسیم اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں محلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں اچھائی نہیں ہے کفر کو محلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے سبس دادو کفرن کفر میں اور بڑھ جائے تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھیں وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے ولا یہ سمن لذین انما نملی لہوں خیر اللہ امنمان لہوم یزداد اسما یہ ہم ان کی رسید راز کرتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں وہ لہوم عزاب اور پھر ان کے لیے احان تابوش عذاب ہو ماں کان الحل یز یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنے صالح بندوں کو تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے حالانکہ وہ تو ہے آنے جو چاہے کر دے ماں کان اللہ علیہ المن علا مان تمالے دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہیں یہ گڑبڑ ابھی یہ تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک کا ناصر نکال نہ دیے جائیں تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں انون ملک عرب تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ماں کان اللہ مومن علا مان تم الحے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو حتہ یمیز الخبی جب تک کہ خبیص علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے کھل جائے یہ خوبصا ہے یہ منافقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ففت کالمسٹ ہیں بات واضح ہو جائے اور صرف صادق و ایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے ماں خان الحق غیب اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے لاکن یش کبھی میشا ہا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں روسونے تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ تو من تک اجر العظیم اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تکوا پر کاربند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا عزر ہے بلا یہ سمجھنا لگی نہ جب خلون اب ماں کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے راہ بات ہے جب جنگ عہد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں کوئی مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیا جائیں اب جو ان میں سے غنی تھے ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا بال پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا اور یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے بلا یہ سبن نجی نہ خلون ابیما آتا اللہ فضل ہی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا شر اللہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے ما وکول مابی عمر قیامہ اسی مال کے ٹوک بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا بل اللہ میراثات و لم اور آسمان اور زمین کی وراثت بلاخر اللہ ہی کے لیے ہے آج یہ تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس ہے بلاخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد کسی اور کا پھر کسی اور کا اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بلاخر میراث تو اللہ کی ہے بل اللہ میرا بات مل بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہاں وہ اٹھارہ رکوع مکمل ہو گئے چھ رکوع جو گز